اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں مابدی اور جسمانی غذا کا انتظام کیا انسان کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں بسانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کی ضرورت کی چیزیں اس کی زندگی کی بقا کی چیزیں اس کے کھانے پینے پہننے یا اس طرح سے علاج اور جو بھی انسان کی جسمانی ضرورتیں تھیں اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا میں اس کو ڈال دیا اور اس کی ضرورتیں پوری نہیں کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا اور دنیا میں بسایا تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اس کی ساری ضرورت کی چیزیں دنیا میں ڈال دی ہیں لیکن انسان کی ایک بڑی ضرورت ہے جو کھانے پینے اور لباس اور دوسری ضروریات سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اس کی زندگی کا مقصد معلوم ہو کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی جب ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا انجام کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں ڈالنے کے بعد یہ بھی وعدہ کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رہبری عطا فرمائے گا زندگی کا مقصد اور اس مقصد کے پورا کرنے کا طریقہ زندگی کی ضروریات اور زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کو مہیا کی ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو برائی کے بارے میں خبردار کیے بغیر اس کو سزا دیتی ہے کیونکہ انسان نہیں جانتا ہے انسان کو نہیں معلوم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ محض اپنی عقل کی بنیاد پر معلوم نہیں کر سکتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بتلایا یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب جاننے کے بعد جو آدمی برائی کرے پھر اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ اس کو سزا دیتا ہے اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو حق واضح کیے بغیر جرم کی سزا اور اس کی پکڑ کی جائے بلکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ حق واضح ہو جاتا ہے اتمام حجت ہو جاتی ہے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں پھر اس کے باوجود ضد میں جب آدمی غلط کام کرتا ہے اور اللہ کی بتائی بات کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگ جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے زندگی کیسے گزارنا چاہیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے اللہ کس سے راضی ہوتا ہے کس سے ناراض ہوتا ہے کیا چیز اللہ کو خوش کرتی ہے کیا چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز میں ہے اور انسان کو کیا چیزیں ناکام کرتی ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے بتائے بغیر انسان نہیں جان سکتا ہے انسان اپنے طور پر نہ اپنی منزل جان سکتا ہے نہ منزل تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام کیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوریوں اور انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے انسانوں ہی میں سے ان کے معلم اور ان کو دین سکھانے والے چنے ہیں تاکہ ایسے لوگ جو لوگوں کے بیچ میں رہیں ان کے مسائل سے خود بھی دوچار ہوں انسانی زندگی کو وہ سب سے قریب سے سمجھتے ہوں اور ان سے سیکھنے سمجھنے میں دوسرے انسانوں کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہر سماج میں سے ہر قوم میں سے ہر علاقے میں سے اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو ہر دور میں چنا اور ایسے لوگوں کو چنا جو انسانی اوصاف کے اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بہترین انسان تھے ان لوگوں نے اللہ کا پیغام لیا اور بغیر کسی کمی اور زیادتی کے وہ پیغام امان کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا ماننے والوں کی تربیت کی نہ ماننے والوں پر حجت تمام کرتی ہے یہ جو لوگ تھے ان کو رسول کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے رسول تھے آج کے درس میں اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں اور اسی پہلو سے کہ اللہ تعالی نے جو رسول اور نبی دنیا میں بھیجے جن کا انتخاب انسانوں میں سے کیا ان کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا آیا ہے اگر آپ غور کریں تو قرآن کی تقریباً تمام صورتوں میں کچھ نہ کچھ اشارہ اس سلسلے میں آپ کو ملتا ہے سراہتاً اور اشارتاً بہت سارا مواد رسولوں سے متعلق آپ کو ملے گا اور قرآن کی ابتدائی صورتوں ہی سے شروع ہو جائیے آپ کو رسولوں کے واقعات ملیں گے کہ انسانی تاریخ میں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس پیغام کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے سلسلے میں اللہ کا کیا طریقہ رہا ان کا کیا انجام ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب ان تمام واقعات سے بھری ہوئی ہے تمام چیزیں ایک تفصیل طلب امر ہے کچھ باتیں اور کچھ پوائنٹس ہم دیکھیں گے جس سے رسولوں کا معاملہ کچھ حد تک ہمارے سامنے آ سکتا ہے کچھ اصول کی باتیں جو رسولوں کے سلسلے میں تھیں وہ معلومات کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں بلکہ زیادہ تر میں اس میں قرآن کی آیت ہی ذکر کروں گا تاکہ یعنی اسی سے ہمارے یعنی سامنے بات آ جائے کہ رسولوں کے بارے میں قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مبشرین و نومندرین ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سناتے تھے اور لوگوں کو خبردار کرتے تھے خوشخبری سنانے والے اور لوگوں کو خبردار کرنے والے خوشخبری اچھی زندگی کے بدلے میں کیا ہے اس کی خوشخبری اور برائی کے بدلے میں کیا ہے اس سے خبردار کرنا عروصول مبشرین و درین اللہ لِلنَّاسِ عَلَى اللہ خجم بَعْدَ ہے اللہ نے یہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے کوئی بہانہ باقی نہ رہے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنت ہے جانم ہے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آزادی سے نہیں جینا ہے بلکہ پابندی سے جینا ہے ہم کو معلوم نہیں تھا کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے قیامت کے دن لوگ یہ اعتذار نہ کریں یہ عذر نہ کریں کہ ہم کو نہیں معلوم تھا ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا دین پہ چلنا چاہیے جنت میں جانے کے لیے رسولوں نے آ کر بتلایا کہ اچھی زندگی کا انجام کیا ہے بری زندگی کا انجام کیا ہے رسولوں کے بتا دینے کے بعد لوگوں پر حجت تمام ہو گئی اللہ کی بات لوگوں تک پہنچ گئی اب کسی انسان کے پاس یہ عذر باقی نہیں رہا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اللہ نے فرمایا رسول کیوں بھیجے گئے تو یہاں فرمایا علی اللہ یقون علی ناسی اللہ حجتر رسول رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کو عزر سب سے زیادہ پسند ہو فرماتے ہیں مین دلی کا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے کتاب نازل کی اور اللہ تعالیٰ رسول بھیجا یعنی لوگوں کی لوگوں کا عذر اللہ کو معلوم ہے لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتانا پڑے گا لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو اجالا دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی طرف سے کتابیں نازل کی تاکہ لوگ دین سیکھیں پڑھیں سمجھیں اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کتابیں نازل کی بلکہ کتاب میں کیا ہے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے جو ذہنی اعتبار سے علم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ اعلیٰ سطح کے لوگ تھے اور کردار کے اعتبار سے کریکٹر کے اعتبار سے بھی بہت اونچے لوگ تھے تو اللہ نے کتاب بھی نازل کی اور رسول بھی, بھی بھیجے کتاب بھی دی اور معلمین بھی اپنی طرف سے بھیجے اللہ کو عذر معلوم ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مخلوق کی کمزوری کو اس کا تدارک کیا جائے ان کی لامی کی وجہ سے ان کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا اللہ اس کو فوراً سزا دے دے ایسا نہیں کرتا ہے تو یہاں پر حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ازر کی بنیاد پر اپنی طرف سے کتاب نازل کی اور رسول بھیجے یہ مسلم کی حدیث ہے نبی اور رسول کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا حقائق ہیں کیا باتیں ہیں نبی کے معنی کیا ہے الفراء کہتے ہیں یہ لسان عرب میں ہے کہتے ان ہوا من انبعا عن یو نبی کا لفظ علماء نے کہا دو لفظوں سے نکلا ہے ایک ہے نبا اور دوسرے ہے نب و کے معنی ہے خبر نیوز بات نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے خبر بندوں تک پہنچا ہے ہر خبر پہنچانے والا نبی نہیں ہوتا ہے آپ کہیں گے فولا آدمی نے یہاں کی خبر وہاں پہنچا دی بازار کی خبر مسجد کی خبر گھر میں بتا دی تو کیا ہے نبی ہوا نہیں ہر آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانے والا نبی نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی اسلامی اور شرعی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والا من امب اللہ جو اللہ کی طرف سے متعین ہو اللہ کی طرف سے جس کو چنا جائے خبر دینے کے لیے جس کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آئی ہو اور وہ بندوں کو خبر بتائے من امبا ان لسان عرب میں ہے لیکن نبی اور رسول میں ایک فرق بھی ہے دو لفظ آپ کو ہمیشہ ملیں گے ایک ملے گا لفظ نبی دوسرا لفظ ہے اور رسول نبی کی جمع ہے انبیاء رسول جمع ہے رسول رسول نبی اور رسول میں فرق کیا ہے بہت سارے اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں شیخ وسیمین کہتے ہیں الفرقی اہل علم نے جیسا کہ کہا ہے نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ ان نبی هو بھی شرق یح بشر بھی تبلیغی ہی کہ نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شریعت کی وہی آئے لیکن لوگوں تک اس کو پہنچانے کا حکم نہ دیا جائے میسج آیا اللہ کی طرف سے کوئی بات اللہ نے بتائی اس کو نبی کو لیکن پہنچانے کا حکم نہیں ہے تو جب نبی کے پاس خبر آئے تو وہ نبی ہے جب کسی انسان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آئے وہ نبی ہے وہ رسول اس وقت بنتا ہے جب اس کو پہنچانے کا حکم آئے تو کہتے ہیں جس کی طرف خبر آئی لیکن پہنچانے کا حکم نہیں آیا تو وہ نبی ہے وہ رسول منہ بھی شرعین و امرا و امیرا بھی تبلیغی ہی اور رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف سے شریعت کا حکم بھیجا اور اس حکم کے پہنچانے اور عمل کرنے دونوں کا حکم بھی یعنی نبی اور رسول میں ایک فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے کوئی میسج آتا ہے لیکن پہنچانے کا حکم نہیں ہوتا ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس خبر آتی ہے اور پہنچانے کا بھی حکم ہوتا ہے بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ نبی وہ ہے جو موافقین کے پاس بھیجا جائے اور رسول وہ ہے جو ایسی قوم کی طرف بھیجا جائے جو اصول دین میں بگاڑ جن میں آ چکا ہو عقیدے کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے دین کی بنیادی چیزوں میں وہ بگڑ چکے ہوں مخالف ہو چکے ہوں خصوصاً توحید تو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے جس کو بھیجا جائے وہ رسول ہے بعض علماء نے کہا کہ رسول وہ ہے جس کے پاس اضافی شریعت کے احکام آئے ہیں نئے احکام آئے ہیں پچھلے احکام میں تبدیلی آئے اور نبی وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی نیا حکم نہ آئے بلکہ پچھلے حکم ہی کی واپس تجدید کے لیے لوگوں کو واپس اس پر لانے کے لیے وہ آئے ہیں. لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا جائے اس کو نبی کہتے ہیں تو بہرحال نبی اور رسول میں فرق ہے ہر ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں کہتے ہیں رسول ان نبی ولی سکول نبی ان کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اس لیے کہ نبی بننے کے لیے پیغام آنا ہی کافی ہے لیکن رسول بننے کے لیے پیغام پہنچانے کا حکم ایک ایڈیشنل چیز ہے تو ظاہر بات ہے جس کو پیغام پہنچانے کا حکم آئے گا اس سے پہلے پیغام آئے گا اس کے پاس تو نبی تو ہوگا ہی ہوگا تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی جیسے اللہ تعالی نے قران کریم میں فرمایا کہ اذکر فل کتاب موسی کتاب میں یعنی قران میں اے نبی آپ موسی کا قصہ بیان کرو موسی کے بارے میں بیان کرو اذکر فل کتاب موسی انه کان مخلصا یقینا وہ اللہ کے ایک چنے ہوئے بندے تھے اعلی درجے کے منتخب بندے تھے وکانا رسولا نبی اور موسی علیہ ایک رسول تھے اور نبی بھی تھے وہ کان رسولن نبیہ تو موسا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ حضرت موسا نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے یہ سورہ مریم کے آت نمبر 51 ہے تو رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے تمام نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں نبی پر ایمان لاتا ہوں لیکن فلاں نبی پر ایمان نہیں لاتا ہوں بلکہ ایک بھی نبی کا انکار آدمی کر دے ایک بھی رسول کا انکار آدمی کر دے تو چاہے باقی سارے نبیوں رسولوں کو مانے اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے سارے نبیوں کو جن کا نام معلوم ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن کا نام معلوم نہیں ہے ہم اجمالن ان پر ایمان لے آئیں ہم یہ کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں چاہے ان کو ہم جانے یا نہ جانے اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا جن رسولوں کو بھیجا ہم سب کو مانتے ہیں چاہے ان کا علم ہم کو ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول ہی ولم یو فرق احدم اولا اکسفیم اجورہ ہوں وقان الله غفور رحیم کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولم منهم اور انہوں نے رسولوں میں تفریق نہیں کی یعنی تفریق نہیں کی بلکہ سارے رسولوں پر ایمان لائے الا سوی ہجور ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جن کا اجر ان کو دیا جائے گا وَكَانَ اللہ غفور اور اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یسور نسا کی آیت نمبر ایک سو باون ہے اس میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عجر دے گا ان لوگوں کی مغفرت کرے گا جو سارے رسولوں پر ایمان لے آئے اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، علیہ السلام کو مانے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے معلوم ہوا کہ سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے اس کی ایک دلیل اور ہے کہ سب سے پہلے نبی اللہ کی طرف سے آنے والے جو تھے آدم علیہ السلام تھے لیکن پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں تھے بلکہ پہلے رسول کون تھے نو علیہ السلام اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے جو حدیث الشفا جس کو کہتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اول کہ جاؤ نو علیہ السلام کے پاس جاؤ اس لیے کہ یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا زمین والوں کی طرف اللہ نے جن کو مبعوث کیا تو پہلے رسول نو علیہ سلام تو بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول کون تھے نو علیہ السلام لیکن ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کون تھے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے لیکن رسول تھے نہیں رسول پہلے کون تھے نوح علیہ السلام تو معلوم ہوا کہ جو نبی ہے وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو لیکن جو رسول ہے وہ نبی تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ اس کے پاس وہی وہ آئے گی تو اس عدی سے معلوم ہوا کہ پہلے رسول جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے وہ نوح علیہ سلام تھے آدم علیہ السلام نہیں. آخری نبی کیا نبیوں کا سلسلہ جاری ہے قیامت تک چلے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا آپ خاتم النبیین ہیں اور کسی کے ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماکان محمد البادم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں انہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی آدمی ہو ولا رسول اللہ ہی و لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں نبیوں کے خاتم ہیں وقان اللہ و بک الشعین علیما اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس آیت میں اللّہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ایک محمد صلی اللہ علیہ و کی کوئی ایسی اولاد نہیں ہیں جو آدمی ہو آپ کو لڑکے پیدا ہوئے آپ کے ہاں بچہ ہوا لڑکے آپ کے تھے لیکن وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے وہ جوانی کی عمر تک پہنچنے تک باقی نہیں رہے تو مردوں میں سے جو, جو جوانی کو پہنچے رجال آپ کی اولاد میں ایسا کوئی نہیں تھا آپ کی بیٹیاں تھیں تو آپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں نبیوں کے خاتم خاتم کس کو کہتے ہیں جو سلسلہ ختم کر دے جو مہر لگا دے جو تکمیل کر دے جس سے معاملہ ختم فنش ہو جائے جیسے دیوار ہو کوئی ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایٹ رکھتے چلے جائیں آپ اور پوری ایٹیں جتنی رکھنی تھی ختم ہو گئی اب دیوار مکمل ہو گئی تو جو آخری ایٹ ہے جس سے اس کا شگا ختم ہو جائے مکمل ہو جائے پوری دیوار تو وہ تکمیل والی ایٹ کون ہے محمد رسول اللہ حدیث میں بھی مثال آئی ہے کہ پوری ایک دیوار ہے اس میں ایک ایٹ کم ہے جس سے وہ دیوار کمپلیٹ نہیں ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایٹ ہیں جس سے وہ دیوار پوری مکمل ہو جاتی ہے تو آپ نبیوں کے خاتم ہیں آپ نے گویا کے مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اب بس یہ مکمل ہو گیا ہے سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور رسول بھی ہیں تو معلوم ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہے, یہ الاحزاب کی آیت نمبر چالیس ہے اور واضح الفاظ میں آپ نے بتلا دیا کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کامل نبی ہیں بس بلکہ یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہوا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ غلام احمد قادیانی مردود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں آپ خاطم نبی ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سب سے کامل ہیں اس سے یہ نہیں نکلتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور بعض لوگوں نے یعنی یہ بھی کہا دیوبندی حضرت ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض مان لیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تب بھی آپ کے خاتم النبین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ضرورت کیا ہے اس طرح سے کہنے کی آپ دروازہ کھول رہے ہیں اور بہت سارے قادیوں نے یہی سٹیٹمنٹ ذکر کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ کے خاتم النبین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو انہوں نے مانا کہ ہاں دیکھو نبی آ سکتا ہے لیکن دیکھیے کہ قرآن کی اس آیت کے ذمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے آپ نے کیا کہا ہے کیونکہ آپ کی خود بات دیکھی جائے گی جیسے مسلما مسلما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی آپ کے دور ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو آپ نے جب اس سے گفتگو کی تو وہ تو مانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ نے کہا یہ جھوٹا ہے تو وہ تو آپ کو سچا مان رہا ہے لیکن آپ نے اس کو جب جھوٹا کہا تو آپ کی بات اس کے اوپر حجت ہوگی اس کی آپ پر حجت نہیں ہوگی وہ تو کہہ رہے ہیں سچے ہیں جیسے کوئی کہے یہ جو بھی بولے وہ صحیح ہے اور وہ کہے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس نے تو سچا مان لیا اور سچے کی بات اس کے اوپر نے کہا کہ آپ نبی ہیں اللہ کے تو ٹھیک ہے نبی نے کیا کہا یہ بھی تو دیکھیں تو آپ صلی اللہ وہ ان خا تمن خاطم نبی لا نبی ابادی میں نبیوں کا خاتم ہوں بس نہیں اس کے ساتھ وضاحت بھی کی لا نبی ابادی میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے یہ احمد ابو ابوداود ترمیزی کی روایت ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے اور اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یعنی کوئی نیا نبی آنے والا نہیں کسی کو نبوت ملنے والی نہیں تو آئیں گے نا تو عیسا علیہ السلام آپ کے بعد نہیں آپ کے پہلے آ چکے ہیں پہلے آئیں گے تو آپ کے بعد نہیں ہے وہ تو ابھی ہیں بعد میں کئی سال جو نہیں تھے بعد میں آئے ہیں تو عیسا علیہ السلام کے نہیں ہے ابھی تو ہیں بلرف اللہ علیہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ان کو تو آپ لیکن اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ واپس آئیں گے لیکن پہلے آ چکنے کے ساتھ ساتھ آئیں گے ایسا نہیں کہ نئے نبی آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے تو کوئی نیا نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا آپ سے پہلے اشاء علیہ السلام آ چکے ہیں اور وہ ابھی بھی ہیں اور وہ آنے والے ہیں رسولوں کے اوصاف کے سلسلے میں کیا باتیں آئی ہیں ان کے ذاتی اوسا رسول کیسے لوگ تھے بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی جا سکتی ہیں میں کچھ مجملن کچھ چیزیں بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ کہ رسول انسان ہوتے تھے رسول جو ہوتے تھے وہ انسان سے اوپر نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ انسان ہوتے تھے اسی لیے اللہ تعالی نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اعلان کرنے کا آپ کو حکم دیا کہ قل سبحان ربی ہلکن تو اللہ بشر رسولہ اے نبی آپ کہیے سبحان ربی میرا رب ہر ایب سے پاک ہے ہلکن تو اللہ بشر رسولہ میں ایک بشر سے بڑھ کے اور کیا ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے میں تو بس ایک بشر ہوں میں تو بس ایک بشر انسان ہوں جس کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ترانوے ہے جس میں اللہ نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں جن کو اللہ تعالی نے رسول بنایا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ آپ ایک اعلی ترین انسان ہیں اور افضل البشر ہیں خیر البشر ہیں مطلقاً بشر اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگ جیسے ویسے آپ بھی ہیں نہیں بلکہ آپ سارے انسانوں میں بہترین انسان ہیں اور آپ کامل انسان ہیں اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ قل لا أقول لكم خزائن الله اے نبی اکما یہ بھی کہو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں ولا اقول لكم انی ملک اور میں یہ بھی نہیں کہتا نہ میرا دعویٰ ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو بس اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے تو یہاں کیا کہا گیا میرے پاس کوئی خزانے نہیں لوگ ہیں نا کہ چابیاں ساری جس کو جو چاہے عطا کریں اس کا ایک پس منظر ہے وہ کسی دل تفصیل سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مشکل کچا کون ہے اس پہ مستقل ایک درس دیکھیں گے یہاں پہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے آج میرے پاس خزانے ہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں ولا اکول ان ملک اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان الا ما میرا حال تو بس یہ ہے کہ میرے پاس وہی بھیجی جاتی ہے اور میں اس وحی کے مطابق عمل کرتا ہوں میں تو بس اللہ کی طرف سے آنے والی وہی کا حامل اور اس پر عامل تو یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر پچاس ہے معلوم ہوا جتنے رسول تھے وہ سب کے سب کیا تھے انسان تھے انسان تھے نمبر دو رسول بہت اعلیٰ تھے لیکن اللہ کے بندے ہی تھے اللہ کی بندگی سے کبھی باہر نکلنے والے وہ نہیں تھے نہ انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا نہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے کہتے تھے بلکہ سارے رسول خود بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ماقان علی بشرین اللہ کتاب علی ناسی کنو عباد مندون کسی رسول کا کام نہیں ہے کہ کسی ماکان علی بشرین کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے اس کے لیے لائق نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ماکان علی بشرین کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے ایُنْزِلُهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ کہ اللہ تعالی اس کو کتاب دے دے اور اس کو حکمت عطا فرمائے اس کو نبی بنا دے اس کو نبی بنا دے ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ پھر وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے كونوا عباداً لي من دون کہ تم اللہ کے سوا اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ کوئی رسول ایسا نہیں کہتا ہے کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اس کو دین کا فہم دے حکمت دے اور اس کو نبوت عطا کر دے پھر ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ بلکہ بیما کن تم تد رسول یوں کہتا ہے جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو اور جو کتاب تم پڑھتے اور سیکھتے ہو اس کی بنیاد پر تم کو تو یو کرنا چاہیے کہ تم ربانی بنو رسولوں کی دعوت کیا تھی لوگوں کو ربانی بنانے کی ربانی ربانی رب والا رب کا, رب کا بندہ رب کا بندہ ربانی کس کو کہتے ہیں جو مخلوق کا بندہ نہیں ہو بلکہ کس کا بندہ ہو رب کا بندہ ہو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ربانی وہ ہے ربانی مربانی بہت عمدہ قول ہے کہتے ہیں واقعی ربانی وہ ہے جو اپنی نیت کی تربیت کرے یعنی جو خالص اللہ کا بندہ ہو اپنی نیت کی سطح پر ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے وہ ربانی اور ربانی جو اپنی نیت کی تربیت کرے اصلاح کرے یعنی مخلص ہو خالص اللہ کا بندہ ہوا کن کن ہو ربانی کن تم تو المون الکتابی تم تد رسول جو کتاب تم لوگوں کو سکھاتے ہو جو خود سیکھتے پڑھتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم کیا بنو صرف اللہ کے بندے بنو تو سارے رسولوں کی دعوت لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی تھی نبی ارباب اور کوئی رسول اور نبی تم کو یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کے سوا اللہ کے سوا فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا دو کوئی نبی تم کوئی یہ نہیں کہے گا بالکل فری بید انت مسلم کیا اسلام لے آنے کے بعد مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تم کو کفر کا حکم دے گا تو کوئی نبی کسی کو بھی اپنا بندہ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ سارے نبی لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تھے اسی لیے لوگ جو ہیں اپنے نام جو رکھتے ہیں نبی بخش پیر بخش اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے عبد النبی عبد النبی لوگ نام رکھتے ہیں نبی کا بندہ تو یہ نام جائز ہے جائز نہیں ہے کیونکہ سارے نبی کس کا بندہ بنانے کے لیے آئز ہے اللہ کا بندہ بنانے کے لیے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دیتے ہیں نمبر تین جتنے بھی رسول اور نبی تھے وہ عالم الغیب نہیں تھے ان کو نہیں معلوم وہی معلوم جو اللہ نے بتایا اللہ نے سکھایا قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ رسول قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا فیقول ماں گا اللہ تعالیٰ ان رسولوں سے پوچھے گا ماں گا تم کو کیا جواب ملا قوم کی طرف سے کیا ریسپانس تھا قوم نے تمہاری دعوت کے بدلے میں کیا رد عمل پیش کیا کیا کیا, کیا قوم نے جن کو تم نے دعوت دی لا علم لنا انك انت سارے رسول کہیں گے ہم کو کچھ نہیں معلوم اے اللہ تو ہی ہے جو سارے بھیدوں کا جاننے والا ہے تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رسولوں سے پوچھے گا کہ قوموں نے تمہارے ساتھ کیا, کیا؟ وہ کہیں گے ہم کو نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم عجیب بات ہے آپ یہ قوم نے ان کے سامنے مانا. نہیں معلوم یعنی واقعی کیا معاملات جنہوں نے مانا ان کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے دل میں کیا تھا ہم کو کیا معلوم وہ واقعی ایمان لائے سے یا نہیں یہ تو, تو جاننے والا ہے ان کا ایمان اخلاص کی بنیاد پر تھا یا نفاق کی بنیاد پر ہم کو نہیں معلوم لا علم لنا اصل تو تو ہی جاننے والا ہے اسی لیے کہا ان انت علام الغیوب تو رسول کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم بھیدوں کا جاننے والا تو ہی ہے تو رسول جتنے ہوتے ہیں یہ اب یہ قیامت کے دن کا ہے یعنی قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے کہ نہیں معلوم تو پھر کب معلوم نہیں معلوم تو رسولوں کو بھی علم غیر نہیں ہوتا ہے البتہ غیب کی جو باتیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے یا براہ راست بتا دے وہ نبیوں کو معلوم ہوتی ہے وہ خود سے کچھ جان سکتے ہیں نہیں اور کلیت ان کو سارے غیوب دے دیے جائیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں لا علم لنا ہم کو نہیں معلوم سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو نو ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ سب کے سب آدمی تھے یا مرد تھے رجال تھے عورتوں میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں تھا یہ عیسائیوں میں عقیدہ ہے کہ عورتوں میں سے بھی نبی آتے تھے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جتنے بھی رسول تھے جتنے بھی نبی تھے وہ سب کے سب مرد تھے اب کوئی کہے گا کہ کیا نا انصافی کی اللہ نے نعوذ باللہ ایسا کیوں کوئی عورتوں کی بہت ہمدردی والا ہو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو ایسے لوگ کہیں گے کہ کیا دیکھو اسلام میں دیکھو ایسے یہ صحیح نہیں ہے آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہے عورتوں کو بھی ملنا چاہیے آپ بتائیے عورتیں نبیوں کا معاملہ کیا تھا جاتے ہی نبیوں کی لوگ مانتے تھے آئیے تشریف رکھیے آپ کی بات کیا ہے ہم مانتے ہیں رسولوں کی اس طرح سے لوگ ان کی بات تسلیم کرتے تھے نہیں رسولوں کے ساتھ بسلوکی ہوتی تھی رسولوں کو لوگ تکلیفیں دیتے تھے پتھر مارتے تھے یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہے کہ اللہ نے عورتوں کو جو ہے یہ آزمائش نہیں دی ان کو اللہ نے یہ کمزور ہیں ان کو اس سے دوری رکھو پھر رسول نئی ماننے والوں کا یہ معاملہ تھا ماننے والوں کے اعتبار سے رسول لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے مسائل سنتے تھے ان کو رہبری دیتے تھے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر عورت نبی اور رسول بنا دی جاتی تو پردے کے مسائل اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو نماز پڑھانا امامت کرنا ان کی اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونا لڑنا لوگوں کو گائیڈ کرنا پھر عورتوں کے مسائل ہیں حیض کے مسائل ہیں ان کے بچوں کے مسائل ہیں کہ حیض آتا ہے اس دن تک رسول اگر وہ ہے نبی ہے لوگوں کے بیچ میں نماز پڑھا سکتی ہے نہیں بہت سارے احکام حیض کے لیے الگ ہوتے ہیں وہ سماج سے جو ہے عبادات سے رک جاتی ہے عورت لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مردوں کو رسول بنایا عورتوں کو نہیں پھر بچہ ہونے کا معاملہ کس کے لیے ہے عورت کے اور مرد کے لیے آج کل خبروں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں بعد میں معلوم پڑتا عورت ہی تھا جس نے اپنا جینڈر چینج کیا تھا رسول جتنے تھے مرد عورت ہے حمل ٹھہر گیا نو مہینے تک اس کا کیا حال ہوتا ہے کبھی قے ہو رہی ہے کبھی چکر آ رہا ہے کبھی بی پی لو ہو رہا ہے کبھی بستر پہ کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ڈیلیوری ہو رہی ہے پھر بچہ ہے پھر دودھ پلانا ہے پھر ایک وا اگلا آیا تو اللہ تعالی نے عورت پر رحم کیا کہ اس کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں تھی یہ وہ ذمہ داری تھی جو اچھے اچھے اٹھا نہیں سکتے کوئی یعنی دیکھیں اس کو عہدہ کے طور پر دیکھا جائے تو محرومی کا مزاج پیدا ہوگا لیکن اس کو ذمہ داری اور بھاری کام کے طور پر دیکھا جائے تو نہ ملنے میں خوشی محسوس ہوگی آدمی دیکھتا کیسا اس کے ڈپینڈ کرتا ہے بڑے بڑے ڈبے ہیں دو دو کلو کے کی. اب مردوں کو کہا جائے عورتیں آپ رک جاؤ آپ اٹھاؤ اب عورتیں اس کو دیکھیں کہ ہماری عزت کم ہوگی اس سے تو بولیں گے ہم بھی اٹھاتے ہیں. اٹھاؤ مرد تم لوگ بیٹھو یہاں پہ تم لوگ اٹھاؤ کیا حال ہوگا بولیں گے اچھا ہوا یعنی مصیبت ہوگی گلے میں بس کہ مرد بولیں گے اچھا ہوا, اٹھاؤ اب چلو کرو کام تو مشکل کام اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر نہیں ڈالا یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت تھی یہ محرومی کا معاملہ نہیں ہے یہ رخصت کا معاملہ ہے یاد رکھیے اس کو عورتوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا رسول نہیں بنایا یہ ان کے لیے محرومی نہیں ہے یہ ان کے اوپر رحمت اور شفقت اور نرمی ہے اللہ نے ان کے لیے آسانی رکھی ان کو پریشانی سے بچا لیا اللہ نے تو سارے رسول اور نبی جتنے تھے یہ کیا تھے یہ مرد تھے عورتیں نہیں تھیں اللہ نے فرمایا وما ارسل قبل کا اللہ رجا الم ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے یہ عیصور الانبیاء آیت نمبر سات ہے تو اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ کیا تھے رجال تھے رجال رجل کی جمع ہے رجل مرد کو کہتے ہیں رجل کس کو کہتے ہیں مرد کو مرآ مرآ عورت کو کہتے ہیں رجل رجال رجال رجل کی جمع ہے تو مرد ہوا کرتے تھے جتنے بھی رسول تھے اسی طرح سے رسول جتنے بھی تھے وہ بیوی بچوں والے ہوتے تھے انہیں رسولوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ اس جیسے بیوی بچے ترک کر دے بہت بڑا کام ہے اس کے لیے شادی رکاوٹ بنے گی بچے رکاوٹ بنیں گے نہیں جتنے رسول تھے وہ شادی شدہ بیوی بچوں والے ہوا کرتے تھے کیوں اس لیے کہ جو سماج میں شادی شدہ بیوی بچوں والا ہوگا یہ آدمی زیادہ سمجھتا ہے گھریلو مسائل کیا ہوتے ہیں یہ رسولوں کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی بتایا ولق ارسل قبل اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وجاء الحم ازواجن و <وَدُرِّيه> ہم نے ان کو ان کو ازواج اور دریا دونوں عطا کیے وہ بیویوں والے بھی تھے اور بچوں والے بھی تھے بلکہ جن کو بچے نہیں ہوتے تھے وہ دعا کرتے تھے اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی زکریہ علیہ السلام نے چپ کے دعا کی تو یہ بیوی بچوں والے ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جتنے رسول ہوا کرتے تھے یہ نکاح والی زندگی گزارتے تھے اور یہ بچوں والے تھے ان کی اولاد بھی ہوا کرتے تھے یعنی رسول کے بارے میں آپ اس کو کس پس منظر میں دیکھیں آپ عیسائیوں کو آج دیکھیں کہ انہوں نے دعوت دین اور سماج کی اصلاح کے لیے ان کے جو بھی دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح ترک کرنا ضروری سمجھتے ہیں ان کے یہاں پر جو فادر اور برادر ہوتے ہیں اور مدر اور سسٹر ہوتی ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ نکاح نہیں کرتے ہیں کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے نمبر ایک، نکاح والی زندگی شہوت والی زندگی ہے کہ بیوی شوہر صحبت کا معاملہ ہے جمعہ کا معاملہ ہے انٹر کورس کا معاملہ ہے تو یہ چھوٹی چیز ہے دین اس سے اوپر کی چیز ہے تو شہوت جو ہے وہ اللہ کے قرب میں رکاوٹ مانتے ہیں نمبر دو بی, بی بچے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کے جو معاملات ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں رکاوٹ بنیں گے لیکن یہ غلط غلط سوچ ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جیسا بنایا ہے اس کی جسمانی ضروریات بھی ہیں اس کی روحانی ضروریات بھی ہیں بعض اوقات جسمانی ضروریات میں اگر بگاڑ پیدا ہو اس کی تکمیل نہ ہو اس کا اثر روحانیت پر بھی پڑتا ہے आप बताइए एक आदमी को खाने को ही नहीं दे रहे और उसको बोलेंगे चलो नमाज पढ़ाओ वो खड़े नहीं हो सकता है उसको आप नमाज पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं नहीं उसके लिए अल्लाह ने जजा रखी कोई बोले खाना छोटी चीज है फरिश्ते खाते क्या कैसा उड़ते है? तो ये भी उड़ना शुरू हो जाएगा इसको भी क्या होंगे दिन में तारे दिखेंगे और पर दिखाई देंगे अपने आप को यह पर कहा से आया मुझको उसको भी हर जगह क्या दिखाई देगा اجالا اندھیرے میں بھی اجالا اور اجالے میں اندھیرا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں सूफी قسم کے وہ مجاہدے کرتے ہیں جو بشر کے लिए نہیں एक ایک لاکھ مرتبہ اتنا ضربے لگا رہا ہے اب ضربے جب لگا لگا کے روزے رکھ رکھ کے کھا رہا نہیں ہے مجاہدے کر رہا اس کو پھر نور دکھائی دینے لگتا ہے نور کیسا دکھائی دیتا ہے سب سوکھ جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے پھر حالو دکھائی دینے لگتا ہے اس کو اپنے اطراف ایک نور کا غبارہ دکھائی دیتا ہے اس کو یہ سب غلط باتیں ہیں نبی اور رسول جو ہوتے تھے وہ انسان ہوا کرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اور تجارتیں کرتے تھے اور لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے نکاح کرتے تھے ان کے بیچ بچے ہوتے تھے ان کی یعنی ضروریات ہوتی تھی بیمار پڑتے تھے وہ انسان ہوا کرتے تھے لیکن انسانوں میں بہترین انسان ہوتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو جتنے بھی تقریباً ادیاان آج بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہیں ان میں مانا جاتا ہے کہ نکاح والی زندگی چھوڑو تو جا کے کیا ہوگا اوپر والا ملے گا یہ جو سوچ ہے یہ نبیوں کی نہیں تھی اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے بے نکاح زندگی گزارنا اور رحبانیت اختیار کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو جتنے رسول تھے وہ سب کے سب کیا تھے یہ اس پس منظر میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں کیا سارے نکاح آپ پچھلی تاریخ دیکھیں دوسرے نبیوں کی بھی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو اللہ کے رسول جتنے بھی ہوا کرتے تھے وہ نکاح والی زندگی گزارتے تھے کسی مستقل درس میں ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح کرنا اور حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کرنا اس پہ تفصیلی بحث کریں گے ان تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا روسول قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم رسول بھیج چکے ہیں اور وہ رسول ایسے ہوتے تھے کہ ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی تھی کیونکہ ان حالات سے جب آدمی گزرے گا تو لوگوں کے مسائل زیادہ سمجھ پائے گا زیادہ سمجھ پائے گا یہ سور الرات کی آیت نمبر اڑتیس رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نام بتائے ہیں اور بعض کی نہیں بتائے ہیں بعض جگہوں پر اللہ نے یکے بعد دیگرے کئی رسولوں کا اور نبیوں کا نام ذکر کیا ہے مثلا سورہ الانام میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ یہ حجت تھی جو ہم نے عبراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی دلیل بحث کی قوت اور علم اللہ نے دیا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا گفتگو کا کی کہ قوت اپنی قوم کے مقابلے میں نرفو درجات من نشا ہم جس اونچے کر دیتے ہیں ان نربا کا حکیم علیم یقینا تیرا رب بڑی حکمت والا علم والا ہے له اسحاق و یاقوب ہم نے ابراہیم کو بطور اولاد اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی یعنی ان کی اولاد کلن ہدئینہ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے رکھی تھی وہ نوح ہدئینہ من قبل اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی تو دیکھیں کتنے نام آ رہے ہیں ابراہیم اور اسحاق یعقوب اور نوح و مندریتی داؤدا و سلیمان و اور ان کی اولاد میں سے داود بھی اور سلیمان بھی اور ایوب بھی اور یوسف بھی و موسا و ہارون اور موسا بھی اور ہارون بھی وہ کدال کا اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں یعنی یہ لوگ نیک تھے اللہ نے ان کو چن لیا نبی بنایا رسول بنایا وہ زکریا وہ یاحیا وہ عیشا و الیس کل صالحین اور زکریہ بھی اور یاحیا اور عیشا اور الیاس یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے نیک لوگوں میں سے تھے اسماعیلا و یسا و یونس و لوتا اور اسماعیل اور یس یسا اور یونس اور لوتس وہ کلن فبل نا اور ہر ایک کو ہم نے عالمین پر فضیلت دے رکھی تھی وہ من آبا و اور ان کے باپ دادا میں سے بھی اور ان کی اولاد میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی وج طبئی نہ ہدع نہ مستقیم اور سرات مستقیم کی ہم نے ان کو ہدایت دی تھی اللہ یہ اللہ کی ہدایت تھی یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ بیشاہ عباد ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے میں اللہ نے کیا کہا آپ یہ بھی دیکھیں اللہ نے سب بتایا اللہ نے فرمایا ولاش رکوان ہاں اگر یہ شرک کرتے اگر یہ شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا ہم برباد کر دیتے ہیں ان کے سارے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں. یعنی نبیوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں بھی اللہ نے کیا قاعدہ بیان کیا و ل یعنی ایسی چیز میں بولا جاتا ہے جو نہیں ہونے والا ہے اگر مان لو اگر فرض کر لو بفرض محال اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے سارے امال برباد کرتے تھے تو بتائیے جو نبیوں اور رسولوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے عام آدمی کی کیا نیکی ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے دو اعتبار سے رسول کو دیکھیں ایک رسول کی شخصیت اعلیٰ ترین بہت بڑی شخصیت نمبر دو رسول کا عمل اعلی ترین صحیح ہے رسول کی شخصیت بھی اعلیٰ اور رسول کا عمل بھی اعلیٰ اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا اگر یہ لوگ بھی بفرض شرک کرتے تو ہم ان کا عمل برباد کر دیتے بڑی سے بڑی شخصیت اعلیٰ سے اعلیٰ نیکی کرے لیکن شرک کرے تو برباد بتائیے ہم جیسی گھٹیا شخصیت اور ہماری جیسی کچی نیکیاں اگر ہم نوز باللہ اللہ ہماری فاط فرمائے اگر ہم شرک کریں تو ہمارے لیے کیا امید ہو سکتی ہے کوئی امید نہیں ہے ہماری کیا نہیں کیا اور ہماری کیا اوقات ہماری کیا شخصیت نبیوں کے بارے میں قاعدہ اس لیے شرک بہت چیز ہے اس سے بچنا چاہیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان آیات میں اللہ تعالی نے تقریباً اٹھارہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا ہے کتنے نام ہیں آپ دیکھیے ابراہیم اسحاق یعقوب نوح داود سلیمان ایوب یوسف موسی، ہارون زکری یحیا عیسی، الیاس اسماعیل یسع، یونس لوٹ اور اسی طرح سے کہا کہ ان کے باپ دادا میں اور اولاد میں اور بھائیوں میں یعنی اور بھی کئی تھے تو ان کو ہم نے رسول اور نبی بنایا تھا ان کو چنا تھا لیکن کیا یسور العنام کے تراسی سے لے کر اٹھاسی تک ہے کیا اللہ تعالی نے سارے نبی اور رسولوں کا نام بتا دیا ہے نہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ سر ایک سو چونسٹھ میں اللہ نے فرمایا قد من قبل اے نبی اس سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ہم نے ان میں سے کا قصہ تذکرہ آپ سے کیا ہے ورن لم نقص اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا قصہ اور تذکرہ ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اے نبی ہم نے جن رسولوں کا قصہ آپ سے بیان کیا ہے تو بعض تو ہیں جن کا قصہ بیان کیا ہے لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ آپ سے ہم نے نہیں کیا ہے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت میں سارے رسولوں کا تذکرہ نہیں ہے بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں. سب کے بارے میں ہم کو نہیں بتایا گیا ہے لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کیا احتمال کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی اور رسول ہو تو یہ صحیح نہیں ہے احتمال کی بنیاد پر نہیں کہنا چاہیے جیسے بہت سارے لوگ جیسے آدمی کہے کہ دیکھو گوتم بدھا بھی اچھا انسان تھا ہو سکتا ہے وہ رسول ہو کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں نہیں ایسا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ ایک ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہاں ایک ہے ہو سکتا ہے نہیں ایک ہے نہیں ایک ہے نہیں. سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے نہیں مالو کہ آدمی ایسے معاملات میں کیا کرے توقف کرے کہے کہ ہم کو نہیں مال جب تک آدمی کے پاس علم نہ ہو آدمی اپنے طور پر کسی کو رسول اور نبی نہ کہے ہاں کتاب سننا بھی اس کے لیے اشارہ یا سراہتم ذکر ہو کہ یہ رسول ہے یا نبی ہے تب اس کو مانا جائے ورنا اپنی طرف سے کہ فنا صاحب تھے اتنے ان کے ماننے والے تھے ہو سکتا ہے نبی ہو ہم کہہ سکتے ہیں آپ دروازہ کھول دیں گے لوگوں کے لیے کہ کسی کو بھی لوگ نبی اور رسول کہنا شروع کر دیں گے تو جب تک کہ ہمارے پاس کوئی علم قرآن و سنت یا صحابہ کا قول اس طرح سے نہ ہو کہ فلا رسول تھے یا نبی تھے فلا نام کی شخصیت نبی یا رسول تھی تب تک کہ ہم کسی کے بارے میں قطعی طور پر نبی اور رسول کا فتویٰ نہ دیں اور یہ بھی نہ کریں ہو سکتا ہے وہ رسول ہو یہ بھی نہ کریں کیوں ہو سکتا ہے کا مطلب آپ نے دروازہ کھول دیا اس کے کئی لوگ ہو سکتا ہے پھر اس کو رسول ماننا شروع کر دیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم کو نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کوئی پرانی کتاب مل گئی زمین میں گڑی ہوئی اب آدمی کہنا شروع کرے اس میں کوئی توحید کی بات ہو کہ ہو سکتا ہے کسی نبی کی کتاب ہو چلے گا نہیں چلے گا کوئی کاغذ زمین میں دفن نکلے اور معلوم پڑے یہ بہت ہزار سال پہلے کا ہے ہو سکتا ہے کسی نبی کا لکھا ہوا ہو کر سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو احتمال کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی وہی کی بنیاد پر دلیل نہ ہو جہاں تک کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر خضر کے بارے میں ہیں خزر کے بارے میں علماء نے جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ خزر اللہ کے نبی تھے خزر کیا تھے اللہ کے نبی تھے جمہور کا ابن حجر نے مستقل کتاب لکھی ہے اور جمہور کا قول ذکر کیا اور عام طور سے علماء نے کہا کہ خزر کیا تھے اللہ کے نبی تھے یہ کچھ صوفی ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی نہیں تھے ولی تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ولایت نبوت سے کیا ہوتی ہے افضل اور نبی بھی رسول بھی ولی سے سیکھتا ہے ان کو کچھ سیکرٹ نالج اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ پورا اس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پوری طاقت لگائی کہ خضر کیا تھے نبی نہیں تھے کیا تھے ولی تھے لیکن قرآن میں کئی ایسے اشارے موجود ہیں کہ خزر کا جملہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے اللہ کی طرف سے تھا تو ایسا کون کرتا ہے اللہ کے نبی رسول کرتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نالج آتا ہے حکم آتا ہے تو اسی لیے علماء نے ان آیات کی بنیاد پر کہا کہ خضر کیا تھے اللہ کے نبی تھے بہرحال تو اپنے طور پر احتمال کی بنیاد پر کسی کو نبی نہیں کہنا چاہیے اور کئی ایسے نبی آ چکے ہیں جو ہاں جن کو ہم نہیں جانتے اللہ نے سب کا تذکرہ قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیس میں نہیں کیا ہے رسولوں کے مراتب کیا سارے رسول مرتبے میں برابر ہوتے ہیں نہیں بعض رسول بعض سے افضل ہوتے ہیں رسولوں میں بھی لیبل ہوتے ہیں جیسے اللہ کا ایک بندہ دوسرے بندے سے افضل ہوتا ہے ہر ایک کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں پر جنت کے بھی درجات اور مراتب ہیں تو اللہ کے رسولوں میں بھی مرتبے ہوتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں صورت البقرہ میں آٹھ نمبر دو سو ترپن پہ فرمایا تل کر رسول تل کا رسول یہ اللہ کے رسول ہیں فبل ناب ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت ہے تو معلوم ہوا کہ بعض رسول بعض سے کیا ہوتے ہیں افضل ہوتے ہیں تو رسولوں میں فضیلت ہوتی ہے سارے سارے رسول برابر نہیں ہوتے ہیں سب سے افضل رسول کون ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامتی والا فخر قیامت کے دن قیامت کے دن میں آدم کی اولاد میں سب کا سعید ہوں گا میں سب کا کیا ہوں گا سید کس کو کہتے ہیں سردار کو سردار جو اعلی ہو لیڈر ہو اس کو سید کہتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر کہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں آدم کی اولاد کا سب کا سید ہوں گا سردار ہوں گا قیامت کے دن اس میں مجھ کو کوئی فخر نہیں ہے میں بطور فخر یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بطور تبلیغ کہہ رہا ہوں ولا فخر وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ ولا فخر اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں قیامت کے دن کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا چاہے آدم ہو یا کوئی اور نبی ہو جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو آدم اور باقی سارے نبی کہاں ہوں گے میرے میری میرے جھنڈے تلے ہوں گے تو یہ مصد احمد ترندی اور ابن ماضا کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سارے بندوں میں سب کے سید ہوں گے اور سارے نبی آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ معراج کی رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ امامت وہی کرتا ہے جو افضل ہو امامت وہی کرتا ہے جو دوسروں میں افضل ہو امام کہتے ہیں اس کو ہے جو لوگوں سے آگے ہو لوگوں سے آگے ہو لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوا ہو رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا اس بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر امت میں ہر قوم میں ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی زندگی کے مقصد اور اس کے انجام سے خبردار کیا جائے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ امن امتن اللہ خلافی ندیر ہر امت میں ہم نے ایک ڈرانے والا خبردار کرنے والا ضرور بھیجا ہے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ان کو خبردار کرنے والا نہ آیا ہو یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر چوبیس ہے اسی طرح سے الراد میں آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ هاد ہر قوم کا ایک رہبر ہوتا ہے ہر قوم میں اللہ نے ایک رہبری کرنے کے لیے شخص بھیجا تو اللہ کی طرف سے ہر قوم میں ہر امت میں ہر دور میں نبی اور رسول آتے رہے جن کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو خبردار کریں زندگی کی سنگینی اور انسان کے انجام کے سلسلے میں اسی طرح سے جو آیا تھا آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھی لوگوں کو لوگوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے لیے رسول آیا کرتے تھے رسول مبشرین و منذرین یکون مبشرین علی اللہ علیہ کہ اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈراوا سنانے والے خبردار کرنے والے تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے کوئی عذر باقی نہ رہے سورہ نسا کے نمبر 165 ہے رسول اس لیے بھی آتے تھے کہ حق واضح کر دیں لوگوں کو کنفیوژن سے نکالیں لوگوں کو صحیح غلط میں فرق کر کے بتا دیں حق حق باطل باطل الگ کر کے رکھتے ہیں اللہ نے فرمایا رسول پر بس اتنا ہے کہ واضح طور پر اللہ کا پیغام پہنچا دے اس سے زیادہ نہیں رسول پر واضح طور پر پیغام پہنچا دینے سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے تو رسولوں کا مقصد یہ تھا کہ واضح کر کے بتائیں کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا بلکہ پیغام کی وضاحت بھی مقصود تھی رسولوں کی ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ نے یہ جو پیغام بھیجا ہے اس کا واقعی مطلب کیا ہے تو رسول اس پیغام کو سمجھاتے تھے اسی لیے منکرین نے حدیث اس آیت کو اور اس طرح کی آیات کو یاد رکھیں اور سوچیں کہ رسولوں کا مقصد صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا وہ کیا کہتے ہیں رسول کیوں آتے تھے اللہ کی کتاب ہے اللہ کا میں یہ لو ہم جا رہے ہیں. ہو گیا ختم رسول کی بات دلیل نہیں ہے رسول کو جو اللہ نے دے کے بھیجا وہ دلیل ہے اللہ ہم سب کی جہالت سے حفاظت فرمائے یہ جہالت یہ یعنی کفر جہل ہے جہالت والا کفر ہے منکرین حدیث اسلامی قاعدے سے کافر ہیں جو علی اطلاع ساری حدیثوں کا انکار کر دے وہ کافر ہے اسلام میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے رسول صرف پہنچانے کے لیے نہیں آتے تھے رسولوں کے ذمہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کی وضاحت بھی تھا تو معلوم پیغام بھی ماننا ہے اور جو رسول نے سمجھایا اس کو بھی ماننا ہے وہی حدیث کی حدیث کا معاملہ آتا ہے کہ قرآن ہے اور قرآن کو سمجھایا ہے تو وہ حدیث بھی ضروری ہے کیونکہ وہ تفہیم ہے قرآن کی وہ طبی ہے قرآن کی وہ وضاحت ہے قرآن کی تو اللہ نے فرمایا وما رسول, البلاغ رسول پر تو واضح طور پر طور پر پہنچا دینا ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی زبردستی کر کے منوانا رسول پر نہیں ہے پہنچانا رسول پر ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا رسول کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت کو داخل کریں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول آتے تھے قوموں کو دعوت دیتے تھے لیکن قوم مانتی نہیں تھی کبھی ایسا ہوتا کہ پوری قوم انکار کر دیتی ہے کبھی ایسا ہوتا اکا دکا کوئی مان لیتا کبھی سب کے سب انکار کر دیتے تھے تو کیا رسول فیل ہو گئے نہیں اللہ کے نزدیک عمل نہ کرنے والا فیل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ عمل کرنے کے بعد نتیجہ نہیں آیا تو فیل ہے اللہ کے ہاں کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے نتائج اللہ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے اللہ چاہتا ہے ظاہر نہیں کرتا ہے تو جتنے رسول تھے وہ سب کامیاب تھے چاہے لوگ ان کی مانے یا نہ مانے اللہ نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ اے نبی لوگوں کی ہدایت آپ کی ذمہ نہیں ہے وَلَا اللہ اللَّهِ يَهْدِي مَنِيَ شَا بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا یعنی لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں آپ دعوت دے رہے ہیں دے رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ذمہ ہدایت ہے نہیں لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا داخل کرنا یہ آپ کی ذمہ نہیں ہے آپ کی ذمہ پہنچانا ہے ہاں اللہ جس کے دل میں ہدایت کے لیے لائق ہونا دیکھے گا اللہ تعالی اس کو ہدایت دے گی وہ عالم بل اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہیں تو اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے تو معلوم ہے کہ رسولوں پر یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ہدایت داخل کرے رسول کی قدرت بھی نہیں ہے صوفیوں کو سوچنا چاہیے آپ بولیں گے بار بار کیوں آتے ہیں تو اب اس کے خلاف جائیں گے تو آئیں گے صوفیوں میں کیسا ہے بابا نے اس پہ کرم کی نظر ڈالی تو کیا ہو گیا ڈاکو تھا, ایک دم ولی اللہ بن گیا بلکہ وہ نہیں کتا ساتھ ملایا تھا کتا بھی ولی بن گیا ڈاکو ولی کتا ولی دونوں بھی ولی ہو گئے ایسا مانتے ہیں لوگ اب دیکھیے علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی قبریں ملیں گی آپ کو کتے کی ملے گی بلی کی ملے گی توتے کی ملے گی گھوڑے کی ملے گی گدھا میرے علم میں نہیں ہے لیکن ملے گی آپ आप बताइए जानवरों को भी वली बना दिया अल्लाह का कैसे वली बन गए इन, इन नजर डाल दी उसके ऊपर गले मिले तो इधर का इल्म पूरा उधर वली तुम्हारा इल्म कौन सा है सफीना बस सफीना है हम फ निकाल देते हैं उसमें से ये सीना बसीना है तो सीना बसीना कैसा गले मिले इसकी फिकर पूरी उसमें اس کے اندر کا پورا علم اس کے اندر ہے اس کا لیول پورا اس کا زیراکس کاپی پوری ہے کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک بار ابو طالب کے گلے نہیں مل سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح سے ان کو یعنی پورا ایمان دے دیا اپنی فکر اپنا علم پورا ان کو دے دیا اس طرح سے تو یہ سب بےحدہ باتیں ہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں بولتے ہیں فلاں بزرگ کی اس پہ نظر پڑ گئی اس کے دل کا حال بدل گیا اس کو وہ لوگ تصرف کہتے ہیں اس کو وہ لوگ توجہ کہتے ہیں توجہ انہوں نے اس کی طرف توجہ کی تو ایسا ہوا اس کے دل پہ ایسا اثر پڑ گیا اس کے لیے. تو یہ مانا جاتا ہے جب تصوف انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ یہاں سے بیٹھ کے پیر اپنے مریت کے دل پہ اثرات ڈالتا رہتا ہے اس کے اندر انوار آتے رہتے ہیں کہ مرید کے دل کے اوپر جیسے آٹے کو جو ہے ہاتھ میں لے کے جو عورتیں جو بھی جیسا چاہے روٹی بنا سکتی ہیں اس کا دل مرید کے اس میں ایسا ہوتا ہے پیر کے اس میں ایسا ہوتا ہے وہ دل پر ایسے اثرات ڈالتا رہتا ہے کیا ہے یہ کہاں جا رہے کہ اسلام نہیں ہے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی سے کہا اللہ سے علیہ کا عہدہ اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں آپ کیوں فکر کرتے وہ نہیں مانتے نہیں مان آپ پہ ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اللہ جب جس میں دیکھے گا ہدایت کی لیاقت اللہ ضرور ہدایت اس کو دے گا. آپ فکر نہ کریں آپ ٹینشن نہ لیں اس کا پریشان نہ ہو آپ. رسول اس لیے بھی آتے تھے کہ حق باطل الگ کر دیں اور اس میں فیصلہ کر دیں اختلافات ختم کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ پہلے ایک ہی امت تھے ایک ہی دین پر تھے پھر ان میں اختلاف جب پیدا ہوا تو اللہ فرماتا ہے قباط اللہ مبشرین جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالی نے ان میں نبی بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈراوا سنانے والے تھے وہ انضم الکتاب بالحق اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی نازم کی ایسی کتاب نازل کی جس میں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے حق نازل کیا لیا کمہ بینا صفی مختلا فی, فی تاکہ لوگ لیا کمہ بینا الناس لوگوں میں جو اختلاف ہو چکا ہے اس اختلاف میں یہ رسول اور نبی فیصلہ کر دیں تو لوگوں میں قومیں جب بڑھ جاتی تھی حق اور باطل مکس اپ ہو جاتا تھا تو اللہ اپنی طرف سے رسول بھیجتا تھا ان پر کتاب نازل کرتا تھا اور پھر یہ نبی اور رسول کیا کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے جو کنفیوژن پیدا ہو جاتا تھا حق اور باطل کا تو نبی اور رسول آ کر کیا کرتے تھے اس کنفیوژن کو اس ابہام اور اجمال کو اور اس یعنی باطل اور حق کے لئے لوگوں کو واضح کر دیتے تھے لیا کو مبین النا سے مختلف لوگوں میں جو اختلاف واقع ہو چکا تھا یہ نبی اور رسول کیا کرتے تھے اس میں فیصلہ کرتے تھے اللہ کے دیوے علم کے مطابق یہ بھی ذمہ داری ان پر تھی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذمہ داری دی تھی کہ آپ اللہ کی مدد سے حق کو باطل پر عملی سطح پر زمینی سطح پر غالب کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نصرت سے وہ کیا اذا جا انصر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عجیب و غریب واقع یہ ہوا پچھلے نبیوں کی زندگی میں عام طور پر یہ نہیں ہو پاتا تھا دلیل کی بنیاد پر حق غالب آتا تھا لیکن بہت سارے نبی قتل کر دیے جاتے تھے ایک ایسا سماج اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زمین پر قائم کیا جس نے اپنی زندگی میں اس دین کو لے کے ایک بہترین سماج بنایا اور باطل پر وہ سماج غالب آیا کے دن ہونے والا ہے حق الگ باطل الگ اور حق والے غالب آئیں گے اور باطل والے برباد ہوں گے لیکن زمین پر بھی اللہ تعالی نے یہ کر کے بتایا کس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا وہ زلیل و رسوا ہوئے اور جو کمزور تھے لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اللہ کی مدد آئی اور وہ حق والے باطل پر غالب آئے باطل مٹا دیا گیا اور حق غالب آیا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل کہو کہ یعنی حق اگیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا مٹ گیا اور باطل تو جانے کے لیے برباد ہونے کے لیے تو اپ کی زندگی میں اللہ نے کیا اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق وہی اللہ ہے یہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ یعنی علم نافع کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ یعنی عمل صالح کے ساتھ تاکہ ہر دین پر اس دین کو غالب کر دے وہ کفا بہیدہ اور اللہ ہی کافی گواہ کافی مددگار ہے مددگار کے طور پر گواہ کے طور پر اکیلا اللہ کافی ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اپنی مدد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک پر غالب کر دیا یہودیت پر غالب کر دیا نصرانیت پر مجوسیت پر اور الحاط پر غالب کر دیا باطل توڑ دیا گیا حق غالب آیا. کمزور شروعات کے بعد اتنا طاقتور دین ہو گیا مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے دلیل کی سطح پر بھی اور مادوی سطح پر بھی کہ باطل کانپنے لگا باطل خود دم دبا کے بھاگ گیا اور آپ دیکھیں اتنے بڑے رقبے پر اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا قیامت تک کے لیے ارب کی زمین پر آپ دیکھیں کابا کی قرآن کی حفاظت کرنے والے اور ایسا نظام باقی رکھ دیا گیا تھوڑا کمزور ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پیٹرول دارم دے کر واپس سے اور پاور دے دیا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سب کی چابی دے دی آپ نے تو اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باطل کو برباد کیا حق کو غالب کر دیا یہی بات اللہ تعالی نے یہاں ذکر کی الفتح نمبر 28 میں رسولوں کی ذمہ جہاں حق کو واضح کرنا تھا ماننے والوں کی تربیت بھی تھی یہ نہیں کہ بس بتا دیا اور چلے گئے نہیں بلکہ ان کے ذمہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ مان لیں جو لوگ نہیں مانے ان پر حجت تمام کر دیں اور جو لوگ مانیں ان کو سکھائیں ان کی تربیت کریں ان کو پاک صاف کریں ان کو اچھا انسان بنائے ان کو ایجوکیٹ کریں یہ تربیت بھی رسولوں کے ذمہ تھی خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد مند اللہ اطباع رسول من انفسین اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو رسول کیا کرتا ہے یتلو علم آیاتی ہی جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے وہ يعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان كانوا من قبل فی ضلال اور اس سے پہلے تو ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے تو رسول کے ذمہ کیا ہے صرف ایتیں پڑھ کے سنانا نہیں بلکہ لوگوں کو پیورفائی کرنا ان کو پاک صاف کرنا اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبا سے نہلانا دھلانا ان اچھا انسان بنانا نکھارنا ان کو تو وہ ذکی محمود کتاب اور کتاب و حکمت کی بھی ان کو تعلیم دیتے ہیں اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جی تو رسول کے ذمہ یہ بھی تھا کہ لوگوں کی تربیت کرے ان کی جو مانتے ہیں ماننے والوں کی تربیت بھی ان کے ذمہ سے لیکن رسولوں کے معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ کی طرف سے آنے والے دین کو پہنچانے والے اور اس دین کی اس علم کی بنیاد پر لوگوں کی تربیت کرنے والے تھے لیکن رسولوں کے ہاتھ میں یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس دین میں اس حکم میں اس علم میں اپنی طرف سے تبدیلی کریں رسول کے ذمہ اللہ کے پیغام میں تبدیلی بالکل نہیں تھی اللہ کی شریعت میں تبدیلی ان کے اختیار میں نہیں تھی مثلا اللہ تعالی خرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَعَ لَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِنَ جب ان کفار پر اللہ کی واضح آیات پڑی جاتی ہیں قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وہ لوگ جو ہماری ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں یعنی آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے ہیں کیا کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدْدِّلْهُ وہ یہ قرآن ہم کو نہیں چاہیے دوسرا قرآن ہم کو لے کے آؤ کیا ڈیمانڈ ہے مشرکین کیا کہتے تھے یہ قرآن نہیں اس میں کیا ہے ہمارے سارے بوتوں کی برائی ہے اس میں اتنے حرام چیزیں کر رہے ہیں اتنے ساری برائیاں بیان کر رہے ہیں ہماری سب اس میں ہمارا برا برائی آ رہا یہ نہیں ہم کو دوسرا قرآن لے کے آؤ تھوڑا اچھا والا اپڈیٹڈ لے کے آؤ دوسرا ایک سی بی قرآن گئی اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ اچھا ایسا نہیں کر سکتے اوبدل ہو یا اس میں کیا کرو تبدیلی کر دو ماڈیفکیشن اس میں کر دو ہمارے حساب سے یا تو قرآن دوسرا لاؤ ٹوٹل نئی کتاب لے کر آؤ یہ نہیں کینسل یہ یا ٹھیک ہے یہی کتاب لیکن اس میں چینجز کرو اوبدل ہو ابدل او ہو اللہ نے کیا فرمایا بڑھوایا کلفسی اے نبی آپ بتاؤ ان کو آپ اعلان کرو اس بات کا کہ میرے اختیار میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں میری طرف سے, میری طرف, اپنی طرف سے میں اس میں تبدیلی کروں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے میں قرآن میں کچھ بدل سکتا ہوں نہیں اسے آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتیں اور آیتیں جس ترتیب سے آئی اور جس ترتیب سے آج قرآن ہے وہ الگ ہے کہ نہیں ہے پہلے اس وقت کون سی نازل ہوئی اقرا لیکن اقرا کون سے پارے میں ہے تیسویں تو یہ جو ترتیب ہے یہ کس کی ہے اپنے طرف سے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی پلٹ پلٹ کچھ تبدیلی کچھ ہیر پھیر کر دوں میرے اختیار میں نہیں ہے میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا ہوں میں تو بس اسی وہی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے میرے پاس جو میسج آتا ہوں میں ویسا کرتا ہوں جو پیغام آتا ہے جو حکم آتا ہے میں بس وہی کرتا رہتا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی چینج نہیں کر سکتا ہاں اللہ ہی کی طرف سے پیغام آئے کہ یہ آیت منسوخ تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں اپنی طرف سے کسی آیت کو منسوخ کر سکتا ہوں نہیں میں تو بس اللہ کی طرف سے آنے والی وہی کی اتباع کرتا ہوں انقاف میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھ پر ایک دردناک ایک بہت ہی سنگین دن کا عذاب آ جائے گا قیامت کے دن مجھ پر عذاب آئے گا میں ڈرتا ہوں اللہ سے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر ایک بھیانک دن کا عذاب نہ آ جائے تو نبی بھی اللہ سے کیا کرتے تھے ڈرتے تھے اپنی طرف سے تبدیلی اللہ کی وحی میں کر سکتے ہیں نبی نہیں اسی لیے جو بھی حدیث میں ہے وہ قرآن کی تبدیلی نہیں ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ رسول جو بھی کہتا ہے جو بھی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے ان ما پندرہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں فرمایا ان نہ تحریم علی اے لوگ میرے بس میں بالکل نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کر دوں میرے بس میں اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں یعنی حلال کو حرام نہیں کر سکتے نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے رسولوں پر صرف دعوت دینا اور پہنچانا نہیں تھا جیسے کہ آپ نے پڑھا سنا ان اط الا ما یوہا الی رسولوں پر یہ بھی لازم تھا کہ وہ دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وہی پر خود بھی عمل کریں رسولوں پر اللہ کے حکم پہنچانے کی ذمہ داری جہاں تھی وہی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی بھی ذمہ داری تھی ان کے لیے ایکسپشن نہیں تھا کہ تم عمل کرو نہ کرو چلے گا پہنچاؤ لیکن لوگ ایسا نہیں تھا پہنچانا بھی پڑے گا عمل بھی کرنا پڑے گا تو جتنے رسول تھے یہ جہاں مبلغ تھے وہاں مؤمن اور عامل بھی تھے مسلم بھی تھے ان پر یہ بھی لازم تھا کہ تم کو بھی عمل کرنا پڑے گا اس پر بلکہ بعض مسائل میں دوسروں کے مقابلے میں ان پر سختیاں اور تنگیاں زیادہ تھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے لیے ایک غریب کے لیے صدقہ لینا کیا ہے جائز ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا جائز تھا آپ کے لیے صدقہ حرام تھا صدقہ حرام تھا تو یہاں پر اللہ نے رسولوں سے کہا یا الرسل من صالحا انی بما تعملون علی. یہ سورہ المؤمنون کی آت نمبر کیا وہ اللہ نے کہا اے رسولوں اے رسولوں کی جماعت یا ای الرسل اے اللہ کے رسولو کلو من طیبہ صرف پاک چیزوں میں سے کھاؤ حلال چیزوں میں سے کھاؤ املو صالحا اور نیک عمل کرتے رہو انی بما تعملون علیم میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں میں جانتا ہوں تم کیا عمل کر رہے ہو انی بما تعملون علیم یہاں کہا گیا کلو من طیباتی وعملو صالحا صرف طیب چیزیں کھاؤ رسولوں کے لیے خاص حکم تھا کہ اپنے کھانوں کا خیال رکھو حلال و حرام کی تمیز خاص دھیان دو اس کے اوپر ہے اور نیک عمل کرتے رہو عمل بھی اچھے کرو اپنی غذا صحیح رکھو اور اپنے عمل کو صحیح رکھو بعض علما نے اس سے اشارہ دیا کہ رسولوں کو بھی یہ حکم ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ اور نیک عمل کرو اس میں نیک عمل کرو سے پہلے کہا گیا کیا حلال کھاؤ یعنی کتنا اہم حکم ہے حلال کھانا نیک عمل کرنے سے پہلے کہا گیا حلال کھاؤ اور کہا کہ انسان کی غذا کا انسان کے عمل پر اثر پڑتا ہے جو آدمی ہلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے اس کے امال میں بگاڑ آ جاتا ہے یہ اشارہ علما نے باد علما نے اس کے زمان میں دیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے عمل صالح کو نمبر دو پر ذکر کیا اور عقل حلال کو عقل طیب کو نمبر ایک پر ذکر کیا تو دونوں چیزیں یہاں پر اللہ نے بیان کی کہ طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو تو آدمی کی غذا کا اس کے عمل پر اثر پڑتا رہا سب سے بڑا آپ دیکھیں اثر کیا ہوتا ہے آدمی جب حرام کھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اللہ کو فکارتا ہے اللہ اس کی فکار کو سنتا نہیں ہے اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو آدمی کے لئے بہت ضروری تو رسولوں کے لئے بھی یہ تھا کہ وہ حلال کھائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنے عمال کو صالح بنائیں وہ اللہ کی حکموں پر خود بھی عمل کریں انی بیما تعملون علیم میں جانتا ہوں تم کیا عمل کرتے ہو تو یہ سورہ المؤمنون کی آیت مبر اکیاون ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں تھی ان بچی ہوئی باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اسی کو ہم مکمل کریں گے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں بیان کی ہیں